ان الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذا سالك عبادي عني فاني قريب داوتنی حضرات محترم ایک بے بس مجبور اور مقہور انسان کے لیے دنیا کے اندر اگر کوئی خیر کا بلائی کا رستہ ہے تو وہ اللہ سے دعا کا رستہ ہے اللہ رب العزت قرآن عزیز کے اندر خود فرماتے ہیں امجیب المستر دعا ہو یک شفسو جب بھی کوئی مستر تکلیف کے اندر مبتلا انسان مجھے پکارتا ہے تو میں اس مصیبت سے اسے نکال دیتا ہوں اب یہاں ذہن میں خیال آتا ہے کہ ہم بھی بے شمار مصیبتوں اور آفتوں میں مبتلا ہیں ہم دعا مانگتے ہیں تو آخر ہماری دعا کیوں نہیں قبول ہوتی <تصال> <تصال> تو میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ ہر چیز کے کچھ آداب ہوتے ہیں جب تک ان آداب کو یا ان طریقوں کو نہ اپنایا جائے ممکن ہی نہیں کہ وہ کام ہو سکے دعا چونکہ عبادات کا مغز ہے بلکہ یہ این عبادت ہے ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادعا اد و مخل عبادہ جس طرح انسان کے جسم کے اندر سب سے اہم چیز اس کا مغز ہے دماغ ہے اگر اس میں ڈیفیکٹ ہو جائے تو پورا انسان کامل بھی پاگل ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے نہ وہ اپنے آپ کو سنبھال سکتا ہے نہ اپنا اچھا برا سوچ سکتا ہے تو انسان جتنی بھی عبادات کرتا ہے ان میں اس کا مغز جو ہے سب سے اہم چیز دعا ہے بلکہ دوسری حدیث میں اس سے بھی بڑے لفظ فرمائے ادعا عبادت دعا ہی عبادت ہے اصل اور یہ بات یاد رکھیں کہ یہ اتنا بڑا ہتھیار ہے کہ اس کائنات کے اندر اللہ کی تقدیر کو کوئی چیز ٹال نہیں سکتی لیکن پوری دنیا میں ایک واحد دعا ہے جو تقدیر کو بھی ٹال دیتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اللہ دعا اگر اللہ کے لکھے ہوئے کو کوئی چیز مٹا سکتی ہے کوئی ٹال سکتی ہے اللہ رب العزت اپنا فیصلہ تبدیل کر سکتے ہیں تو وہ صرف ابن ادب کی دعا کے سبب تو جب یہ اتنی بہترین چیز ہمارے پاس موجود ہے تو پھر کیسی عجیب بات یہ ہے کہ ہم دنیا کے ہر دروازے پہ ٹھوکرے کھاتے پھرتے اور نہیں آتے تو اس مالک کے دروازے پہ نہیں آتے کہ جو ہر معاملے ہر ناممکن کو ممکن بنا سکتے یہ انسان کی لغت کے اندر ناممکن کا لفظ ہے لیکن اللہ رب العزت کے قانون اور اس کی لغت میں ناممکن کا لفظ ہی کوئی نہیں ہے۔ وہ تو اتنا طاقتور ہے ان نما امرح اسے کسی فوج کی ضرورت نہیں ہے کوئی ورکرز نہیں چاہیے وہ جب بھی کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں صرف کہتے ہیں ہو جا وہ ہو جاتا ہے جو اللہ اتنی با اختیار ہیں وہ خود مجھے اور آپ کو دعوت دیتے ہیں وقال رب لوگوں تمہارا رب کہتا ہے ادڑو مجھ سے مانگو مجھ سے دعا کرو اسجب لکم میں وعدہ کرتا ہوں تمہاری دعا کو قبول کروں گا ان لدی نے استقبیروں جو بھی میری عبادت سے میری دعا سے تکبر اختیار کرے گا کہ میں نہیں مانتا سید خلون نہ جہنم داخرین میں اس کو پکڑ کے جہنم کا ایندھن بنا دوں گا الیہ باللہ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے دعا کیسے کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اور صحابہ تشریف فرما تھے ایک شخص نے نماز پڑھی نماز پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا مانگنے لگا اللہ مغرلی ورحمنی واہدنی وحف یہ کلمات پڑھ رہا تھا تو آپ نے زور سے کہا عجل تو مسلی اور نمازی تو نے تو بڑی جلدی کی ہے ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے تیری دعا کی طرف دیکھا بھی نہیں ہے اب اس نے کلمات تو بڑے خوبصورت کہے ہیں وہ کہتا ہے اللہ لی ورحم اللہ مجھے معاف کر دے مجھ پہ رحم کر دے وافی نہیں مجھے آفیت دے اور رزق دے بہترین باتیں یہ مانگ بھی اللہ سے رہا ہے پھر آخر کون سی بات ہے جس میں جلدی کی ہے اس نے یا آپ نے کیوں فرمایا کہ تیری دعا کی طرف اللہ نے دیکھا بھی نہیں ہے تو سوال ہوا پھر کیسے دعا کی جائے آپ نے فرمایا جب دعا کرو تو سب سے پہلے اللہ کی تعریف کرو اپنی استطاعت کے مطابق جیسی انسان کو آتی ہے ضروری نہیں ہے کہ ایک عالم دین کو بہت سی اللہ کی تعریف کے کلمات آتے ہیں اور ایک عام انسان کو نہیں آتے تو اس کی دعا کوئی اس سے تر ہے ہر شخص کو کہا کہ اپنی استطاعت کے مطابق جو کلمات اللہ کی تعریف کیاتی ہیں وہ کہو <تصفيق> بلکہ ایک بڑی ابن ماجہ میں روایت ہے ایک آرابی ہم اپنی زبان میں پینڈو کہتے ہیں ایک آرابی آیا مسجد میں بیٹھ کے اس نے کہا یوربل کلحم کمایم بغیلی لجلال وجہ کا سلطانک اے میرے اللہ یا رب اے میرے رب لکھ لم تیرے لیے تعریف ہے کما یم لجلال جلالی وجہی کا تیری اتنی تعریف کرتا ہوں جتنا تیرا چہرے کا جلال ہے وہ عظیم سلطان اور جتنی بڑی تیری بادشاہت ہے جو فرشتے انسان کے الفاظ کلمات اور افعال لکھتے ہیں حق کے بکے رہ گئے کیا لکھیں نہ اللہ کے چہرے کے جلال کا پتہ ہے نہ اس کی بادشاہت کی وسعت کا پتہ ہے لکھیں کیا مالک کے حضور پیش ہوتے ہیں اللہ تیرے بندے نے کچھ کلمات کہ ہیں سمجھ نہیں آتی کیا لکھیں اللہ جو ان سے زیادہ جانتے ہیں کہ بندے نے کیا کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے ان سے کہا کیا کہا میرے بندے نے تو انہوں نے کہا ہے اللہ اس نے کہا ہے یار کمائی لجلال وہ عظیم سلطان اللہ رب العزت مسکرا کے کہیں گے میرے فرشتوں نہ تمہیں میرے چہرے کے جلال کا پتا ہے نہ میری بادشاہ کی عظمت کا پتا ہے تم یہ لفظ لکھ دو اس کا بدلہ میں خود دوں گا اس لیے یہ انسان جتنی بھی سادگی میں کہ اللہ کو سادگی ہی تو پسند ہے انسان اپنی سادگی میں کوئی چھوٹے سے چھوٹا لفظ ہی اللہ کی تعریف کا نکال دے تو اللہ رب العزت خوش ہو جاتے ہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے نماز پڑھتے ہوئے رکو سے جب اٹھتے ہیں کہتے ہیں سمی اللہ علیمن حمیدہ سن لیا اللہ رب العزت نے تعریف کو پھر انسان پڑھتا ہے رب بنا لقل ہم اے میرے رب تیرے لیے ہی تعریف ہے ایک دن ایک شخص آیا اس نے پیچھے ہو کے پیچھے کھڑے کھڑے پڑائی رب بنا لقل ہمدن کثیرن طیبن مبارکن فی اے میرے رب تیرے لیے تعریف ہے ہمدن کثیرن بہت زیادہ تیری تعریف کرتا ہوں طیباً تو پاک ہے مبارکن تیری ذات بابرکت ہے فی میں ان ساری باتوں سے تیری تعریف اور حمد کرتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جب ختم کی تو لوگوں کو مخاطب ہو کے کہا یہ کلمات کس نے کہیں ہیں پہلے تو وہ ڈرا کہ میں نے کلمات ایسے کہیں ہیں یہ اللہ کے نبی ناراض نہ ہو جائیں صلی اللہ علیہ وسلم. خاموش رہا آپ نے پھر پوچھا یہ کلمات کس نے کہے ہیں اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے کہے ہیں. آپ نے فرمایا میں بتیس فرشتوں کو جھگڑتے دیکھا ہے جو ایک دوسرے سے چھین رہے تھے یہ کلمات میں اللہ کے پاس لے کے جاؤں کیونکہ اللہ رب العزت کو اپنی تعریف کے کلمات بہت اچھے لگتے ہیں اور حقیقت بات یہ ہے کہ اس تعریف کی ذات سب سے زیادہ حقدار جو ہے وہ اللہ کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا امام قبرانی رحمہ اللہ نے لکھی ہے جس کے شروع کے کلمات یہ ہیں آپ اللہ سے کہتے اللہم انت احق من ذکر و احق من صرف تو حق رکھتا ہے جس کا ذکر کیا جا سکے صرف تو حق رکھتا ہے جس کی عبادت کی جا سکے صرف تو حق رکھتا ہے جس سے دعا کی جا سکے اور جو شخص اللہ کی ذات کو چھوڑ کے کسی اور کے سامنے دعا کرتا ہے کہ یہ شاید میرے سفارش کر دے تو اللہ رب العزت ایسے انسان کو کیا سمجھتے ہیں کیا کہتے ہیں ومن ازل من يدعو من دُونِ اللَّهِ اس بندے سے بڑا گمراہ کوئی نہیں ہے ومن ازل ازل یہ مبالغے کا سیزا ہے بہت بڑا گمراہ ہے ومن ازل اس, اس سے بڑا گمراہ ہے ہی کوئی نہیں ممن وہ شخص من دون اللہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا مانگتا ہے کسی اور کو پکار رہا ملا یس تجیب الح القیامہ اور جس کو لوگوں تم پکارتے ہو وہ تو قیامت تک تمہاری دعا کو قبول ہی نہیں کر سکتے بہمان دعائم غافلون قبول تو دور کی بات ہے وہ تو تمہاری دعاؤں سے ہی غافل ہے اور ایک دھوکہ دیا جاتا ہے ہمیں کہ یہ بتوں کے متعلق ہے انسانوں کے متعلق نہیں اللہ رب العزت اس غلط فہمی کو بھی دور کرتے ہیں قرآن عزیز میں اللہ فرماتے ہیں ان نہ عبادت جن کو اللہ کے علاوہ بلا رہے ہو پکار رہے ہو جس کے سامنے دعائیں مانگ رہے ہو وہ تمہاری طرح تو انسان ہے تمہارا کیا بگاڑیں اور سواریں گے اس لیے یہ بات یاد رکھیں دعا صرف اللہ سے اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کے سامنے دعا مانگنا یہ سب سے بڑی گمراہی اور سلالت ہے اور دعا جب اللہ سے بھی مانگے تو سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی دعا کا آغاز اللہ کی تعریف سے اور یہ نہیں کہا کہ اتنی تعریفیں کرو تو تب تمہاری دعا کہ جتنی تمہارے اندر استطاعت ہے جو کلمات آتے ہیں صورت فاتحہ کس کو نہیں آتے یہ بھی اللہ کی تعریف کے کلمات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات دعا کے آغاز میں یہ پڑھتے الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی ما يريد۔ الحکم الََ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں جو دونوں جہانوں کا رب ہے الرحمن الرحیم جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے مالک یوم الدین وہ قیامت کے دن کا مالک ہے لا الہ الا اللہ اللہ تری ذات کے علاوہ میرا کوئی علا نہیں یف علوم جو تو ارادہ رکھتا ہے وہی ہوتا ہے کسی اور کا ارادہ کوئی حصیت نہیں رکھتا اللہ الاغ واحد میرا اللہ تو اکیلا وہی علا ہے جس کا نام اللہ ہے لا الہ اللہ علاوہ میرا کوئی علا نہیں صرف وہ ہے اوررحمٰن اور میرا علا وہ ہے جو بڑا ہی رہ بڑا ہی رحم کرنے والا الرحیم جو بہت ہی مہربان ہے یہ کلمات کہہ سکتے ہیں اگر یہ اگلے کلمات نہیں تو اتنے ہی کہہ دیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین پھر اپنی دعا مانگے استطاعت کے مطابق دعا مانگنے سے پہلے اللہ کی تعریف کریں اور یہ بات یاد رکھیں دعا لاپرواہی سے مت مانگیں یہ ایسی دعا منہ پہ مار دی جاتی ہے ہمارے یہاں ایک عجیب تماشا ہوتا ہے کہ نماز پڑھتے ہاتھ اٹھائے مولوی صاحب نے بھی لوگوں نے بھی ہاتھ کو پکڑ کے پٹاخے نکال رہا ہے کبھی اس طرف منہ کبھی اس طرف منہ اور کچھ کلمات کہے اس کا نام دعا رکھ لیا مانگ رہے ہیں اللہ سے اور انسان کا دل ہی حاضر نہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں سننے والے آمین آمین کیا کے چلے گئے دعا یہ تو نہیں ہے دعا تو یہ ہے کہ ہم اگر دنیا میں کسی انسان سے کام پڑ جائے تو اس کے سامنے جا کے کتنے معدب بن کے کھڑے ہوتے ہیں کہ کوئی ایسا کام نہ ہو جس سے یہ ناراض ہو جائے کیونکہ کام لینا ہے اگر دنیا کے ایک انسان کے سامنے ہمیں کوئی حاجت ہو تو ہم اتنے ادب اور احترام کے ساتھ بات کرتے ہیں اور اللہ کے سامنے اس طرح تماشا کریں انسان کو زیب نہیں دیتی بات تو پھر ہمیں گلا نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ نے میری بات کو کیوں نہیں سنا حقیقت بات یہ ہے کہ ہم دعا کے اندر بہت سی غلطیاں کرتے ہیں تو ان میں سب سے پہلی غلطی یہ ہے کہ ہم دعا کا آغاز اللہ کی تعریف سے نہیں کرتے تو اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اس طریقے کے مطابق دعا مانگنے کی توفیق دے جس کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب دوسرا ادب کیا ہے اللہ نے زندگی اور توفیق دی تو انشاءاللہ کل عرض کروں گا